عم آباد وقد قال اللہ تبارک و تعلیٰ عضب من بنشّطَََ الرزیم بسم اللہ الرحم الرحیم اَََََح الظین امن و قطب علیہ کم الصیام کما کتب الذینہ بن قبل قمل اللّم تفون صفانب العزت عمون و سلام المرسلیم الحمد للہ رب العالمین اللّہ مصلی علیہ سے محمد و ع عل سگ دینا محمد وبارک و محمد ولیٰ علیہ سگ محمد وبارک و سلم اللّہ وسلی صلی محمد محمد, صلی محمد, محمد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قدرت سے بنایا اور اس میں انسان کو بسایا اور اپنا نائب بنایا اور خود اس کا اعلان فرمایا اور ساری فضیلتوں سے خوبیوں سے نوازا وہ لقد کرم نہ بنی آدم و حمل نا ہوں لقد خلق لنسان احسن تقویم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعزاز بخشا ظاہری باطنی نعمتوں سے نوازا اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائف بنایا اپنا خلیفہ بنایا اللہ نے انسان کے اندر دو قسم کی چیزیں ایک روحانیت کی اور ایک حیوانیت کی اور ذرا سمجھنے کے لیے ملکوتیت کی اور بہیمیت کی چیزیں رکھی ملک فرشتہ کو کہتے ہیں اور بہیم جانور حیوان تو انسان کے اندر اللہ نے روحانی چیزیں بھی رکھی ہیں حیوانی چیزیں بھی رکھی ہیں روحانیت یعنی فرشتوں کی جو خاص چیز ہے وہ فرما برداری ہی فرما برداری ہے نافرمانی اس کے اندر بالکل نہیں ہے جب کہ حیوان کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں اب اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے اس صفت کو اس خاص چیز کو یعنی فرشتوں کی اس چیز کو انسان کے اندر اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان میں خاص یہی چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کی طبیعت نیکی کی طرف چلتی ہے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں اللہ نے اس کا ایک انتظام اس مہینے میں فرمایا آج الحمد پہلا روزہ ہے رمضان کی پہلی تاریخ ہے ابھی جمعہ کی نماز ہوئی ہے آپ ہر جگہ کے بارے میں معلوم کر لیں مسجدیں بھری ہوں گی سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ نمازی نظر آ رہے ہیں روزے کی حالت میں ہیں مسجدیں بھری ہیں نیکیوں کی طرف انسانوں کی طبیعت چلتی ہے اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو جنہوں نے کہا کہ حضرت یہ چاند دکھا تو میں ये चीज़ छोड़ देता था लेकिन दूसरा चाँद दिखते ही फिर शुरू कर देता समझ गया है। जैसे फिल्म देखना शराब पीना फित्रतन ये चीज़ें आ जाती और सबको नज़र आने वाली चीज़ जो है वो नमाज़ पढ़ना है नहीं रमज़ान में मस्जिदें भरी रहती हैं तो वो मस्जिदों में फरिश्ते आकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। کون اسی محلے کے لوگ ہوتے اسی بستی کے لوگ ہوتے سال بھر نظر نہیں آتے لیکن الحمدللہ رمضان میں پورے نظر آتے تو یہ کیا خاص چیز ہے وہ اس مہینے کا ایک اثر ہے اس مہینے کی برکت ہے اب انسانوں کو خراب کرنے والی جو چیز ہے شیاطین ایک مخلوق سرکس سیاطین جنات انسان کی اپنی طبیعت اس کا نفس اللہ تعالیٰ سرکس سیاطین کو بھی قید کر دیتے ہیں اب ان کو بھی بیڑوں میں جکٹ دیا اور ادھر انسان کی طبیعت کے اندر نیکی کا مادہ پیدا کر دیا تو اب کیا ہو رہا ہے نیک کام کرنا بھی آسان برائی سے بچنا بھی آسان دونوں چیزیں اور ادھر خوشخبری کے طور پر فرما ادھر دخل رمضان فطیحت ابواب الجن جبھی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے وہ گلیقت ابواب الجہنم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے وہ سفیرت شیاطین اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے یا سلسلت دوسرے روایت میں ہے سلسلتی شیاتین بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے ان کو یہ جو مہینہ ہے ایک تو روزہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جا رہا ہے برائیوں سے بچا رہا ہے انسان کی دو چیزیں ہیں ایک اس کا جسم ایک اس کی روح جسم کو خوب چرنے چھوڑو گے تو نفس خوب پھلتا، موٹا ہو جاتا اب نفس کو غذا ملی تو جیسے بیل کو خوب چارہ ڈال دیے کھا کھا کو کٹ مست ہو جاتا ہے نہیں پھر تمہارے قبضے میں آتا نہیں قابو میں آتا نہیں بیل کو کبھی ادھر کھینچو उदर रस्सी तोड़ा लग भागता तो खूब खा पी खूब कट मस्त हो गया वैसे इंसान का नफ्स उसे खूब खिलाएंगे तो खूब फूक जाता खूब मस्त हो जाता तो बुराइयों की तरफ इंसान को खींचता अब नफ्स को कंट्रोल करना बोले तो बैल ही की मिसाल है बैल वाला इधर ले जाना चाहता है وہ ادھر جاتا ہے تو انسان کیا کرتا پوری قوت سے وہ رسی پکڑ کر کھینچتا دیکھے آوازاں بھی زور زور سے لگاتا اب زور سے پوری قوت سے کھینچتا تو ویسے ہی نفس کا حال بھی ہے کہ انسان کو وہ ادھر کھینچتا اب نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری قوت انسان کو لگانا پڑتا ادھر طرف ایک تو یہ अब अल्लाह की तरफ़ से मेहरबानी ये हो रही है कि नफ् ज़रा दबकर रहने के लिए अब रोज़े का हुक्म आया है इंसान ज़रा भूखा पड़े तो बोलते नहीं उसकी कमर टूट गई है चर्बी पिघलती है ऐसा है नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते बेटा भूखा है पड़ा है सूखता है ऐसा तो भूखा रहे सूखा रहे तो ज़रा नफ़्स दबको रहता क्या لیکن اب دیکھو روزے میں انسان خاموش رہتا ہے مگر نہیں کیا کرتا ہے تصبیح پڑھتا ذکر کرتا قرآن پڑھتا نماز پڑھتا یہ پہلے نہیں کرتا تھا تو کیسے روحانی نی قوت بڑھ جاتی روح کی غذا تصبی ہے تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے یہ یہ سب چیزیں اسے ملنی شروع ہوتی کس کو روح کو تو جسم کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن روح کیا ہے خوب طاقتور ہو رہی روح کو غذا مل رہی ہے روح کو دوا مل رہی ہے روح کو شفا مل رہی ہے روح کی غذا یہ سب نے کم اور شفا کیا ہے وہ نزل و من القرآن ماں ہوا شفا اور ہم نے اتارا ایسی چیز جس میں شفا ہے دوسری آیت میں فرمائے شفا لما فی صدور سینوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے وہ کیا ہے وہ, وہ قرآن ہے اللہ حکم تو اللہ نے روزے کا حکم دیا ایسے مہینے میں جس مہینے میں کیا ہوا قرآن نازل ہوا نہ انزل نہ ہوفی لئی لط القدر لئی لط کئی میں ہے رمضان میں کس میں ہے بھائی تو دیکھو کیسا سیٹ اپ ہے یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے بہترین شاندار قسم کا یہ انتظام ہے کا کے واسطے روحانی تربیت کے لیے روح کو مضبوط بنانے کے لیے نورانی یہ کورس ہے یہ روزے کا چہرے بھی منور نظر آتے روز روزے میں چہرے کی نورانیت سمجھتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتے اللہ حکم تو اس لیے اللہ والے روح کی غذا روح کی شفا کی طرف پوری زندگی فکر مند رہتے اس کی فکر کرتے رہتے جسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوا تو بھی مجاہدہ برداشت کر لیتے برداشت کر لیتے آدت تھی ویسی بنا لیتے ہمارے تمہارے سے رہے تو ابا ایک وقت کھانا چھوڑ دا لیا گئے تو دن پورا چڑچیڑ کر رکھ رہا تھا صبح سے چاٹ پی لی نہیں صبح سے ناشتہ برابر نہیں یعنی بول بول وہ دکھاتا کیا ویسے ہی ایک دن برابر نیند نہیں گے تو بہت دن پورا دیکھنے کی رہتی سورت ہی چھچڑک سگی ہو جاتی ہے کسی تو سے میں بیٹھے سکا رہتا بات کرے تو خرگتا اللہ ہوگا اللہ والے رات میں جاگنے کی عادت ڈال لیتے کانو کلی لمبی نے لئی لما یہ جاؤ رات رات جاگتے ہیں اللہ کی عبادت میں چڑچڑاہٹ نہیں بلکہ اور चेहरा हमें हमारे हजरत फिर साहब दामद पर को देखते हैं। रात होने होने होने, होने ताजे होते चले जाते एकदम आधी रात पौनी रात हुई तो और फ्रेश नजर आते क्यों आदत बना लिया रातों को जागने की समझिए तो वैसा अल्लाह वाले जिंदगी भर इसकी ट्रेनिंग लेते کھانے میں में میں سب کنٹرول کیا وہاں وہاں فل اسٹاپ لگاتے رہتے ات کھاتے اس سے بڑکا نہیں ہمیں صبح نان اسٹاپ سروس کیا چلتے رہنا یہ آئٹم چھوٹا تو وہ آئٹم وہ تو یہ آئٹم واہ پیچھے پیچھے پیچھے اب کیا ذرا خود سنبھال رکھی اب چار گھنٹے گزرنے کی دینی دیکھو ساڑھے چھ بجے کے بعد شروع ہوتا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرو کیا کھانا کیا چھوڑنا کھا جاتے شربتاں پی جاتے پورا جلتے رہتا حالانکہ ہم لوگ روزہ رکھتے کھا نہیں سکا دکھتا ایک جنا پوچھا پوچا ہے وہ مسلمان زیادہ کھاتے نہ وہ مہینہ کون سا کر کب کر وہ کو سارا رہے مہینہ وہ تو رمضان کا رمضان میں کہا رہے کھاتے کھاتے اتنے بہت کھاتے کیا, کیا موقع ملنے کی دے شروع کرتے اللہ اللہ والے ویسے وقت میں بھی لمیٹڈ چاہ اس میں بھی اتنا کھاتے اتنا پیتے دیو مند مدرسہ شروع کرے حضرت نا قاسم نانو تیرام تلا کیا حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ نے مدرسہ شروع کرے تھے زمانے میں ایک پنڈت تھا گئے ہیں سوامی سیا دیا نرسوتی اس کا نام کب دیکھے تو بھی اسلام کے بارے میں پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ تو بھی بولتے رہتا کیا تو بھی ہے آج بھی ہیں بولنے والے اور آج زیادہ چھو ہیں کیوں بولے تو سوشل میڈیا کیا باہ سو بلا بتر سو دکھا لگو کو سو بتا لو بول لگو کو بک کو وہ لوگاں کرے تو ہمیں بھی ماشاء اللہ کب دیکھے تو بھی اس میں ایچ سے سر کہیں میں نام عمل ہمارا چلتے ہیں رہتا سے میٹر کب دیکھے تو بھی موبائل کب دیکھے تو بھی نیٹ اللہ ہو वो क्या की आज कल गले में लटका लेते हैं क्या कहते जरा खुद में कहा मुटक मोटा चुबा लेते क्या ब्लूटूथ की नहीं गए नमाज होती नहीं की मस्जिद को तो हुए ब्लूटूथ नमाज लगाती हुई ब्लूटूथ थी नमाज में ब्लूटूथ का क्या जरूरत है जिबरी का काल आता कि क्या तुम्हें हैरत है क्या की आप इसमें ही का ही किधर की है तो कहो मस्जिद में ब्लूटूथ लगा लो लग। क्या हुआ नमाज में काल आते चुबा लगो सुनने के वास्ते है کاڑ کو پھینک کو سنیں گے تلاوی سنے گا خران پڑ تو بلوٹو بڑا غصہ بلوٹوتھ کو گلے میں دال لٹکا لگ واسطے تو بات تو بہتر حیرت ہوتی لوگوں کی مزاج پر اتنا لگے گئے पीड़ा सेल फोन नहीं हजरत बोलते कर दे। क्या? हेल फोन कर करते हम भी खोल ले एक राना नेट खोल लो कब देखे तुम देख ले एक राना कब करती लहजे लहजे को मैं वहां आगे आऊंगा फिर यहाँ वोट करने खड़े दारे ई मान के बोट करने फिर कॉल करता सो। سیڑیاں گھر آکو میں یہاں تک آگا گا تھا اس کے بعد دیکھے تو میں دروازے کے باہر کھڑوں گا تھا اللہ چوبیس گھنٹے ہمیں دفتر نام عمل کھولنا کرنا سو نیٹ کھولے اللہ کی بھر. گھر کے باہر آ کر دروازہ کھٹ کھٹانا کالنگ بیل بجانا وہ بھی چھڑ ہے وہاں آکو بھی فون کرتے سو کیا کہتے ہیں ہمیں اٹینڈ کرنا سو ہم لوگ ووج کم لاؤ ایک پیشاب جانا نہیں ایک وزو کرنا نہیں کب دیکھے تو تو بات تو سمجھتے ہیں سب کام آ نہیں کرو گھر بولنا چاہتا ہوں سو ویسا سمجھتے ہیں اتنا زیادہ کیا بولتے سو ایڈکشن کیا کی بولتے ہیں آج انگلش میں کیا ایڈکشن کہتے ویسا لگ گیا ہے ویسا نہ تو خبر میں بھی تو رکھو چھوڑو گھر کو وسیعت کریں گے جستہ آپ سے میرا خبر میں رکھو چھوڑو کر کو لوگاں بولتے ہیں نہ یہ رکھ یہ عہد نامہ رکھو چھوڑا تو مغفرت کو اس لیے اس سے دور رہنا کیا سنو گھر سے کیا بول لگتا میں حضرت خاصم نانوتی رحمت اللہ ان کے زمانے میں وہ جو سامی تھا وہ بہت بکواس کرتا حضرت جو ہے اس کے جوابات دیتے ایک بار ایک مناظرہ ڈبیٹ طے ہو گیا فلاں جگہ پر انہیں جو ہے ادھر سے آئیں گا ادھر سے حضرت جائیں گے بات کریں گے اسلام کی حقانیت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں سمجھ گئے ہیں دینی تعلیمات کے بارے میں اچھا اگر کوئی ٹائم سب فکس ہو گیا دن بھی فکس ہو گیا جگہ بھی فکس ہو گئی اب سب پہنچ رہے ہیں اب تھوڑی دیر باقی ہے حضرت یہ خادم کیا کرے الیک ذرہ اجازت کچھ کو حضرت ابھی چاہتا ہوں حضرت کر کو جا کو دیکھے انہیں کیسا ہے رے وہ سامی کر کو ابا اب جا کو دیکھے تو انہیں ادھر بھی دیکھتا نہیں ادھر بھی دیکھتا نہیں لیفٹ رائٹ کر کو چلاتا ہے کیا پوریاں اٹھا کو اتنے کھا گا روٹیاں اتنے مار ڈالیا اتنا کھانا کھا گا اتنی دہی پی لیا اتنا امبل پی لیا سو یہ حضرت کا شاگرد دیکھ کو آگے بھاگ کو بولا کہتے حضرت ایک بات بولتا ہوں سچی بھی بولتا ہوں انہیں بولیا یہ ٹاپک پو ڈسکشن ڈیبیٹ بات میں رندے پہلے کھانے پر جو ہے ہمیں مقابلہ کریں گے کہ تو تمہیں ضرور ہار جائیں گے حضرت تمہیں دیڑھ روٹی بھی پونی روٹی کر کو ماپ کو کھا لکھی انہیں اتنے روٹیاں کھا گا اتنے پوریاں کھا گا ٹوکری بھر کو اتنا چاول کھا گا اتنا اتنی دہی پی لیا چھاچھ پی لیا तुम्हे सही भी हार जाएंगे हजरत क्या बोलते हैं हजरत क्या बोले सुनो अगर उन्हें खाने के लिए मुकाबले बुलाए तो मैं क्या बोलूंगा मेरे से कहीं करता बैल से कर जा उन्हें ज्यादा खाता नहीं अब भी तू ज्यादा खाता तू किससे हत्ती से जागो मुकाबला कर अब भी ज्यादा खाता उन्हें नहीं तो گینڈا ہپوپوٹمس کیا بولتے گینڈے مقابلہ کر رہے وہ زیادہ کھاتے ہیں ان سے مقابلہ کر جاؤں نہیں کھانا ہے تو میرا کہنے مقابلہ کر اللہ کی توفیق سے چھ مہینے بغیر کھائے رہ سکتا ہوں اللہ یہ کیا طاقت تھی یہ یہ روحانی طاقت تھی ایمانی طاقت تھی سمجھ گئے تو ویسا صحابہ رضی اللہ جہاد کے سفر میں رہتے ہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ایک ایک کو ایک ایک کھجور دیتے پوچھنے والے پوچھتے یہ کھجور سے کیا ہوتا رہی تھا حضرت تو بولے اس کی قدر بھی اس وقت سمجھ میں آئی جب یہ کھجور بھی ختم ہو گیا تھا کھجور کی بیچ چسلے چسلے کر رہتے تھے اللہ پتے کھاتے تھے سمجھتے ہیں منہ پک جاتا تھا صاحب عرض فرماتے ہیں ہم پتے کھاتے جس کی وجہ سے بکری پتا کھاتی نہیں تو مینگنی ہکتی تو اس کا پاخانہ جو ہوتا ہے مینگنیوں کی شکل میں مالہو خلطن حدیث کے الفاظ ہیں ہمارا پاخانہ اس طریقے سے ملا ہوا نہیں رہتا تھا بلکہ مینگیوں کی شکل میں ہوتا تھا وجہ اس کی ہم پتے کھاتے تھے پیٹ بھر کو کھا کر اتنا جا جا کو ہکتے نا ویسا نہیں مینگ نیوں کی طرح تو کتاب میدا سکھتا رہیں گا سمجھتے ہیں لیکن ایمانی قوت کیسی رہتی صرف ایک قصبے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی گئی اللہ اب کیسی طاقت کیسی قوت رہیں گی وہ ایمانی قوت تو یہ تھی قوت ایمانی روحانی قوت خیبر فتح کرنا یہودیوں کا قلعہ فتح ہوتا نہیں ہے جیتنے ہوتا نہیں ہے رسول راجنا فرمائیں کل میں یہ قلعہ جو ہے ایسے شخص کے ہاتھ سے فتح کراؤں گا مطلب اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں ایسا وقت. सोब को ख्वाहिश अल्लाह के नबी मंज़ा झंडा दें दे घर को मेरे हाथ से खिलाफतः ने नेकियों की ख्वाहिश सबको भी वो दिखता है मुंज बोलेंगे हजरत तुम्हें जाओ मैं हचकू जाता हूं तुम्हें मेरे साथ आओ घर को सबा मुझे बुलाएंगे घर को बिल्ली खाब में चिंचे घर को सोब वो दिखता है मंजे बुलाएंगे मुझे बुलाएंगे सुबह होते अल्लाह के नबी सुना समय अलीब ने अभी तालिब कहा है उस दिन भोले उनके आंखों में आशो चश्मो में जरा यह था तकलीफ थी सो भी मेरे को छोड़ दल को हमला कर को ने क्यों हमें आगे बढ़ने का बोले नहीं नहीं बुला लगा उन अरे ये क्या रही है? बुला लगा रसुल्ला जरा लोहा मुबारक आइंटमेंट लगाए सका लगाए अपना لواب مبارک تھوک مبارک تھوک لگاتے آنکھ اچھی ہو گئی اللہ وزا. اب جھنڈا ہاتھ میں دیئے اب جا کر قلعے کو فتح وہ یہودیوں میں ایک یہودی تھا ایسا کٹ پہلوان پلوان بولتے ہزار آدمیوں کے بھاری تھا ویسا آدمی سب تھا اس میں کیا اس کا خ... وہ قلعے کا دروازہ ایسا تھا جس کو کئی لوگ ہرا سکتے نہیں تھے سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھوں اور سب فتح ہوا تو یہ کیا چیزیں تھی یہ روحانی قوت روحانی طاقت تھی سمجھ گئی بھائی تو اللہ تمارک و تعالی روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما تو ہمارے اندر روحانی قوت روحانی طاقت اللہ پاک پیدا فرما تو اس کو اس طریقے سے اگر ہم لیں گے تو ان اللہ تعالی یہ آسان ہو جائے گا کیا ہو جائے گا روزہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اب وہ اگر گرمی کے موسم میں آیا ہے نا اگر کر سوچے تو اللہ بولتے ہیں کیا بھی بڑی بات نہیں ہے ایاماد داد چند ہی دن ہے کہتے کل تک روزہ روزہ شروع ہوتا شروع ہوتا رمضان آتا بولے چارے دنوں میں سبا خطبہ آتا ہے سب کیا ہے عید آتی کر کے ہیں ہے کہ نہیں یہ ویسا ہو جاتا تو اللہ فرماتے ایام مادو چند دن ہیں گنتی کے ہوگی کہتے اس کو الگ کون کی دال ڈالیں اب بیس ڈال ڈالیں یہ رمضان کے اعلان کے ساتھ ہی نیچے نوٹ بھی ڈالا لیں نوٹ کیا ڈالتے ہیں کہ تو رمضان بیس پر نوکا چھونکا کنفرم کر وہ بھی ڈال ڈالیں اللہ ہوگا اب نب فقیر کو بھوک کی جلدی کہتے بھوک کی جلدی کہتے ویسا ابھی دالا لے یہ مہینہ بیس پر نوکا چھوٹا سو رمضان کر کو یا اللہ کون بولو گیا بھائی ویسا سومو لفتی رو لی رویتی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو اللہ کے نبی بولے صبر کرنا سوچنا چاند دیکھنے تک ابھی بولا نہیں سمجھ گئے تو خیر ویسا اللہ فرماتے ہیں ایام چند دن ہے بھائی ہوگا دیکھتے دیکھتے کہ ایک, ایک اشرا گزر جاتا رحمت کا گزر گیا مفیرت کا اشرا گزر گیا جہنم سے خلاصے کا اشرا گزر گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی کی توفیق ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائی پھر فرمایا چند دن ہے اور اس میں بھی روزہ جو ہے پورے چوبیس گھنٹے کا نہیں ہے ہاں सुबह जब शुरू होती तब से रात आने तक अतिमस्याम रात तक बस अल्लाह रात में भी रोजा रखो बोलते तो भारी हो जाता था तो चंद घंटों का चंद दिनों का तो दिन भी चंद है घंटे भी चंद है अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से मीडियम अंदाज में रोजा रहता जरा मुल्कों में गए तो बीस घंटे का रोज़ा कहते हैं वह बोलने में तैयार नहीं है रखेंगे क्या बोलना बोलने मुँह खुलता नहीं है बीस घंटे का रोजा चार घंटे छूटता सो बीच में वो चार घंटे में मगरब की नमाज ईशा की नमाज तरावी सहर्र फर्र आ सुबह लल्ला बैक टू बैक वन टू वन पीछे पीछे पीछे पीछे, पीछे। समझ गए उसके बाद रोजा शुरू हुआ तो تبرے بہ ختم ہوگا گھر کو چلتے رہتا چلتے رہتا بیس بیس گھنٹے کا روزہ اللہ حکبل ہمارا ویسا نہیں تو اللہ فرماتے ہیں چند دن کی بات ہے بس اور تھوڑے سے گھنٹوں کی بات ہے تمتے. اب یہ جو میڈیم اتنے گھنٹے کر کر جو شریعت حکم دی ہے یہی برابر ہے کیا ہے بھائی اس سے کم کرے چپکے دو گھنٹے کا روزہ رکھو کیا کہ کہتے وہ چپکے بھوکے رہ جاتی ہے نہیں کہ نہیں کہ ارے کہتے کئی گھنٹے بھوکے رہ جاتے ہیں دن میں ناشتہ کرے اب بھی کرا تو نہیں کہتا بولتے نہیں ساڑھے گیارہ ہو گئے رہتے آدھا دن گزرے آتا تو ویسا دو تین گھنٹے کا تو کیا بھی ہوتا نہیں ذرا غیر خوما روزہ رکھتے کیا کہتے کھاتے سوئے کتنے کہتے کیا ہونا کہتے پیے جا کہتے चलते रहते शरबत आम भी लिक्विड आम भी ये भी वो भी क्या कहते खाना एक है कि नहीं कहते पूरे अब्बाह वैसा रहे तो हरी रहेगी शरबत आ भी फालूदा भी पिस्ता भी चलते रहते अभी क्या रोजा है कि नहीं तो वैसा नहीं चंद घंटे बराबर है बराबर करेक्ट हिसाब दिन भी चंद हैं और घंटे भी चंद हैं इससे ज्यादा रखे तो भी तकलीफ कमज़ोरी पैदा हो जाती पूरे चौबीस घंटे रखो ऐसा तो तकलीफ اس سے کم کر دیا تو بھی تربیت نہیں ہوتی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے اور شریعت کی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس روزے کو قبول فرمائے ہماری آج کے جمعے کو قبول فرمائے جمعے کو جماعت کو قیام کو سیام کو اللہ پا قبول فرمائے اس کی قدر دانی کی توفیق تع فرمائے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں کی پوری طرح حفاظت کی قدردانی کی ہم سب کو عطا فرمائے واخرداعنہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس وقت ہمارے سلسلے کا ایک عمل ہے ختم خواجہ اس کو سب پڑھتے ہیں اور جو دور سے سن رہے ہیں وہ ختم خواجہ کا کارڈ جو ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ میں منگا لیں اور گھروں میں جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں پھر اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ پھر اس کے بعد دعا ہوگی تو خطم خاجہ کا عمل اب شروع ہو رہا ہے دروش شریف تین تین مرتبہ پڑھتے جائیں اور بیچ میں جو ہے پانچ پانچ مرتبہ و تصویر اور جو وظیفہ ہے اس کو پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارق وسلم اللهم وصلی علیہ سید محمد ولا علیہ سیدہ محمد وبارک وسلم اللّہ وصلی محمد ول عل سید محمد سلم حسم الله حسمن اللہ الوکیل حسم اللّہ نعم الوکیل حسم اللّہ نعم الوکیل حسم اللّہ نعم نعم الوکیل اللهم مسل على سک محمد ولا عل سید محمد وبارک و سلم اللّہ مصلی علیہ سینا محمد ولا عل سید دینا محمد وبارک وسلم اللّہ مسلی علیہ سینا محمد وا عل سید دینا محمد وبارک وسلم یٰ خفی ادرکنفی الخی یٰ خفیلفی ادرک نی بلطف الفیح یا خفی یل لطفی ادرک نی بلطفل خفی یا خفی, خفی. یا خفی, خفی. یا خفی, خفی. سیدنا محمد والا دینا محمد طبارک وسلم اللّہ وصلی علیہ سینا محمد قالا علی سید محمد وبارک وسلم لاحم وسلم علا سید نام احمد قالا علی سید نام محمد وبارک وسلم یا باقی انتل باقی یا باقی انتل باقی یا باقی انطل باقی یا باقی انتل باقی یا باقی انطل باقی یا باقی انطل باقی اللّہ مسلی علیہ محمد الا علیہ آل محمد مبارک غسل اللهم مسلی على سید محمد ولا علی سیدہ محمد مبارک غسل اللّہ محمد الا عل سید محمد مبارک غسل اللہ ولا قوت اللہ بلّہ ناؤ الر ولا اللہ نا پط اللہ نا ولا اللہ اللہ مصلی علیہ سک دنام محمد ولا علی سید نام محمد وبارک وسلم اللہ مصلی علیہ سکی دینا محمد والا علی سید نام محمد و بارق و سلیم اللّہ مصلی علیہ سک دن محمد اللہ علی سین مبارف وسلم لا علا علا انت سانک انی کم ادالک ان کنت مین لا علا علتانک ان کنت مین ادال علتانک ان كنت مین ادال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 یا ہوئیو یام برحمتی کا استغیر یا ہوئیو یا کئیم برحمتی کا یا ہوئی یا کئیوں برحمتی کا یا ہوئیو یا کہیوں برحمتی کا یا ہوئیو یا یا یا علیہ محمد عانا علی سی محمد وبارق وسلم اللهم صل آل آل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك والله ذو فضل للالمؤمنين والله ذو فضل للمؤمنين والله ذو فضل للمؤمنين اللہ حرو فضل علل المینین اللّہ حروف فضل نلل منین اللہ مسل علیہ سگ دینامدینام حکمد وبارک وصل اللہ مَل علیہ سگ دینامد الفی دینامحمد وبارق وسلم اللہ مسلی علیہ علی گینام محمد, محمد وبارک وسلم انّا لاہی و ان عل <سؤال> راجناہ و عں عل راج عناہِ وََ عنّ راج عؤ عں لاہی و عنّ راجن عناہ و عنّہ اللّہ مسل علیہ محمد خالہ علی سید محمد مبارک وسلم اللّہ مسلیٰ سید محمد آل محمد اللہ <سلامی> <shotgun> اللهم و و و pues اللہ مسلم عنا محمد دینامدانا نیس دن محمد وبار وسلم مسلی علا سکی دینام محمد نام غسل اللہ دن اللہ علی گلین اللہ علی گلبین Ooh. اللہ علین عبنین اللہ عبنین اللّہ عبنین اللّہ علیہ دنہ محمد علیٰ علی سید محمد مبارک وسلم اللّہ مصلی محمد علیٰ علی سید محمد وبارک وسلم اللّہ وصلی علیہ محمد اعلیٰ دنامدی باریک اللہ تعالیٰ اس کا سبب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائق کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فویز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین تھوڑی <تصفح> دیر کے لیے مراقبہ قبر کریں گے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم الله الله دعا فرمائی اللهم لك الحمد ولك الشکر لا نوصي ثناء عليك انت كما سنيت اعلی نفسك فلك الحمد حتى ترضا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد وبارك وسلم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 ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حمل تو ہوزینہ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تو قطل ابھی واف انا واف اناف انا و فرلّا وافرلنا وافلنا ورحمن اور ہمنہ اور ہمنہ انتمولانا حنسر نا القمل کارین اللہ ہمارے گناہوں کو معف فرما اللہ ہماری خطاء الگزشوں کو درگزر فرما اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما اللہ آپ کا شکر ہے اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اللہ اللہ آپ کا اللہ بہت بہت کرم ہے اللہ فضل ہے اللہ آپ کا شکر ہے اللہ اے اللہ اس فضل و کرم سے آپ نے مہینہ عطا فرمایا فرمایا اللہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اس کی پوری برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اے اللہ اے اللہ پورے عالم اسلام کو یہ توفیق عطا فرما اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو بچوں کو مردوں کو عورتوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو اے اللہ سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرما اے اللہ اے اللہ پوری طریقے سے قدردانی دانی کی توفیق عطا فرما نیکیوں میں خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما برائیوں سے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ گھر گھر میں برکتیں رحمت عطا فرما مسجدوں کو آباد فرما اور سال بھر آباد فرما دلوں کو ایمان کے نور سے آباد فرما اے اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما یقین ساز عطا فرما حسنِ عمل عطا فرما علم نافِ عطا فرما اخلاص عطا فرما اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرما مناجات کی لذت عطا فرما اللہ خوب قسرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ خوب کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ محروم ہونے سے بچا لیجیے اللہ محروم ہونے سے بچا لیجیے اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ اس کی ناقدری سے بچا لیجیے اللہ اس کی ناقدری سے بچا لیجیے اللہ لاپرواہی سے بچا لیجیے اللہ صحت سلامتی عطا ومائی اللہ صحت سلامتی عطاء الائی اللہ جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائی اللہ ہے اللہ پورے علم اسلام کی حفاظت فرمائی اللہ بیماریوں سے پریشانیوں سے قدرداریوں سے بے روزگاریوں سے بچائیے اللہ اے اللہ امن و امان عطا فرمائیے سکون و چین عطا فرمائیے اے کریم اَقا ہماری اولاد کو نیک توفیق عطا فرمائیے برے ماحول سے بچائیے بری عادتوں سے بچائیے اے اللہ اے اللہ گھر گھر میں رحمت یاطا فرمائیے محبتیں یاطا فرمائیے اے اللہ شقاف و نفاق سے بچائیے اختلاف و انتشار سے بچائیے آپس کی دوریوں سے بچائیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی وہ صلی اللّہ علیہ و خیر خلقی محمد و علیہ و صحاب بعین رحمتِ قیا اور ہمراحمین الحمد للہ